ہرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرمائیں کیونکہ مرنے والے کے عقیدہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کیا اس کیا کریں ہرمین فین میں نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرمائے کیونکہ مرنے والے کے عقیدہ کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہوتا اس میں بعد عقیدہ یعنی شیعہ حضرات آ خانی وغیرہ بھی ہو سکتے اصل میں دیکھیے حرمین شریف شریفین میں جب نماز جنازہ ہو تو نجدی امام پڑا گا نا جب نجدی امام کے پیچھے کوئی اور نماز نہیں ہوتی تو نماز جنازہ کا حکم بھی وہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی نماز جنازہ وہ تو اتنے مصروف آدمی ایک ہی طرف سلام پھر کے جوتے ہاتھ میں لے کے بھاگ جاتے ہیں بھائی دوسری طرف سلام پھیرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں سمجھ گئے اور کوئی سننی اگر وہاں مرے ایسا ہوا ہے کئی کیس تو نماز جب تیار کرتے ہیں جنازہ تو گھری میں جنازہ پڑھ لیں تاکہ میت جو ہے وہ نماز جنازہ سے محروم تو نہ ہو اگر ایسا نہ ہو وہ میت کو لے لیتے ہیں اوقاف والے اپنے طرف سے غسل اور کفن دینے کے بعد دفنا دیتے ہیں تو دفنانے کے بعد جب آپ دیکھیں کسی نجدی امام نے نماز پڑھائی تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مرنے کے تین دن کے اندر بھی اس کی قبر پر جا کر کے نماز پڑھ جب دفنا کے لوگ چلے جائیں پھر آپ اپنی میت اگر سننی ہے تو اس کی قبر پر جا کر کے نماز جزاب پڑھیں دو تین آدمی چلے جائیں ایک امام بن جائیں دو تین مختدی بن جا اور اکیلے بھی اگر وہ پڑھ لے تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی ان کے پیچھے پڑھنے سے بچیں